حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس دور میں فرما دینا کہ ایسی جنگیں ہوں گی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پیشین کو ہی فرما دی آپ نے فرمایا کہ بتاؤ ترک آ سے لڑائی نہ کرنا مادام جب تک وہ تم سے لڑائی نہ کریں اچھا ترک سے مراد یہ ترکی نہیں لوگوں کو یہ غلط فہمی لگ جاتی لفظ آ جاتا ہے ترک کا حالانکہ حضور نے فرمایا کہ ان کے وجوہ جو ہیں ان کے چہرے جو ہیں ایسے ہوں گے کل جانل مت جیسے ڈھال ہو نا لوہے کی ایسے مار مار مار کے سیدھا کرتا ایسے گپت سے چہرے چھوٹے ناک والی سارے اس طرف کے لوگ ہیں جو رشین علاقوں کے لوگ ہیں فرمائیں جب تک وہ جنگ نہ کریں جنگ نہیں کرتا اور ان کے چہرے سے اب حج بھی آتے ہیں نا کچھ لوگ ان کی آپ دیکھیں گے کہ کیسے چہرے حضور نے فرمایا کہ جیسے کوئی موٹی سی چیز ہو اور مار مار کے اس کے ایسے چہرہ نظر آئے گا جیسے کوٹ کوٹ کے سیدھا کیا گیا تو تمام علامات کو سامنے رکھنے کے بعد ہم تو الحمدللہ اللہ کا کروڑ کروڑوں شکوڑے کے مسلمان ہیں لیکن اب آپ ان سب واقعات کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ کہ کیا حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے حضور نے جو جو خبر دی کیا اس میں ایک پہلو ایک شمہ برابر بھی کوئی بات غلط ہے ابھی ایک کتاب آئی ہے آپ نے ڈاکٹر کی تھی مور ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو جیمبریالوجی کا بہت بڑا مانا ہوا ہے ورلڈ نون قسم کا آدمی اس نے جناب یہ ہے کہ اس نے اپنی بڑی بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں کہ بچوں پر بچے پیدا ہوتا ہے اس پہ اس کی عباس ہیں بحثیں ہیں اس کی اور بڑی اہم کتابیں کہ پیدا ہونے سے پہلے کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے پھر پہلے مہینے میں کیا کیفیت ہوتی ہے دوسرے مہینے میں کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے سامنے جب اللہ کا قرآن آیا تو اس نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ قرآن پاک میں سارے قرآن میں جہاں جہاں بچے کی ولادت کے معاملے سے تعلق ہے وہ ساری آیتیں مجھے جمع کر کے ترجمہ کر دو جب ساری قرآن کی آیتیں جمع کر کے ترجمہ کر کے اس کے سامنے رکھا گیا تو نے کہا واللہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے کوئی عظیم طاقت کی خوردبین لے کر محمد عربی نے سارا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بدلا اس نے کہا کہ یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی علم نہیں تھا یہ آلات نہیں تھے یہ جہاد نہیں تھے یہ خوردبین نہیں تھی اس وقت حضور نے نقشہ کہہ رہا ہے کہ نے کہا یہ نقشہ جو کھینچا ہے یہ آپ کو کس نے بتایا کہتے ہیں ملوم ہوتا ہے کہ وہ سچا رسول ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے واقعی اس کو اللہ نے کہیں سے خبر دی اگر نمکے کا تو ماحول ہی کوئی نہیں وہاں تو کوئی میڈیکل کالج ہی نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سے میڈیکل کالج تھا کہاں سے نے بریولوجی پڑھی تھی اور اس نے کہا میں تو ساری زندگی کا معنی ہی غلط کرتا رہا ہم تو اس کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں یہ تو قرآن نے ہمیں سمجھا کہ الگ کیا ہوتا جسے ہم کہتے ہیں لوتڑا جب ہم کہتے ہیں پہلے جو لطفا ہوتا ہے پھر خون بنتا ہے پھر خون کا لوتڑا بن جاتا ہے حالانکہ اس کا صحیح معنی ہوتا ہے جوک جو ہوتا ہے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانے دور میں اپنے دیہاتوں میں لوگ خون نکالنے کے لیے لگا لیتے تھے جوک لگوالی جلم لگوالی وہ خون چوستی تھی موٹی ہوتی جاتی تھی وہٹ دیتے تھے تو وہ جوںک تو اب جو لطفا اس کے بعد وہ ایک جوںک کی شکل اختیار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے آلاکا کا یہ اندر دیکھا ہے تو میں تو حیران ہوں ایک آدمی ساری زندگی اس کو دریاؤں سے واسطہ ہے بحری سمندروں سے واسطہ ہے اس نے جب قرآن کی عادت پڑی کہ موجن من فوق ہی موجن من فوق ہی صحاب کے موج کے اوپر موج ہے اور اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرا ہے تو کو جو رب چیخ پڑا اس نے کہا ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کادم اللہ کیا محمد عربی دریاؤں میں جہاز چلانے والے ملہ تھے انہوں نے کہا وہ تو بر میں وہ تو سہارا میں پیدا ہوئے وہاں کون سے دریا تھے تو اس نے کیا ملوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے شد اللہ ادا اللہ ہوا شد اللہ میں ایماندار ہوں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں بشیر ہیں نویر ہیں سراج منی ہیں صادق الوعد الامین ہیں اپنی دعوت میں اپنی رسالت میں اپنے پیغام میں اپنے دین میں اتنے سچے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی سچائی کو ٹھکرا نہیں سکتی بآخر دعوا الحمد اللہ برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ للہ دروس عقیدہ کے بارے میں جو ہمارا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری ہے اس میں کلمہ توحید کی جز اول جو ہے کلمہ شہادت کی جز اول جو ہے اللہ کی توفیق سے عنایت سے ہم نے کچھ بیان کیا اب جو سانی یعنی محمد الرسول اللہ کیونکہ جب تک دونوں میں وارک کے دونوں جزوں پر دونوں اجزاء پہ کامل کلمے پہ ایمان نہ ہو تو آدمی مومن نہیں ہوتا نجات نہیں ہوگی صرف توحید پر ایمان لانے سے تو نجات نہیں ہوگی توحید پر بھی ایمان ہوگا اور رسالت پر بھی ایمان ہوگا چونکہ ہمیں توحید سمجھانے والے کون ہیں ہمیں توحید پڑھانے والے کون ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے کون ہیں وہ تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا یاد ہوگا انشاءاللہ اللہ آپ کو کہ یہ تین مسائل مہمہ ہیں جن میں سب سے پہلا مسئلہ توحید مسئلہ الہیات اور اس کے بعد نبوت و رسالت اور اس کے بعد بعد تو کلمہ شہادت جب ہم پڑھتے ہیں یہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تو ساتھ اقرار کریں گے وہ احمد الرسل صلی اللہ علیہ وسلم. اب چونکہ سیرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بڑی تفصیل سے الحمدللہ اللہ نے بیان کرا دیا ہے تو اب ہم ضروری باتیں کریں گے جن کا عقیدے سے تعلق ورنہ حضور کی صفت و سیرت تو ختم ہی نہیں ہو سکتی پچھلے درس میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کی صداقت پہ یقین کہ جیسے اللہ کی کلام میں کوئی شک نہیں کوئی ریب نہیں کوئی شبو نہیں کوئی کسی قسم کا کوئی وہم و خیال ہی نہیں کہ اللہ کا کلام بالکل سچا من نسلہ کو من اللہ یا تو اسی طرح اللہ کا بھیجا ہوا جو پیغمبر جو ہے وہ بھی اساد الوعد الامین حضور کی صداقت پہ ایسے یقین ہو کہ جیسے انسان وسلم دو اور دو چار ہو سکتے ہیں کبھی پانچ نہیں ہوتے اسی طرح بے آئی ہی یقین ہو کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہر حال میں حق کیونکہ جب اللہ نے خود فیصلہ کر دیا کہ وما ينطق میرا پیغمبر تو کوئی بات کوئی حکم کوئی فرمان اپنی طرف سے دجازی نہیں کرتے وہ تو واحد ہوتی اللہ کا واحد ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ کامل ایمان ورنہ آپ کی صداقت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صرف وہ مسلمان نہیں مومن نہیں اپنے نہیں دشمن بھی بہترف ہیں کوئی آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ آپ کی صداقت پہ آپ کی دیانت پہ یعنی کوئی آدمی منصفانہ طور پہ اعتراض نہیں کر سکا ایک تو اناد ہے زد کا تو دنیا میں کوئی راج نہیں ہوتا رہی سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ دشمنان اسلام کی ہے کپار قریش کی ہے کہ جب سرکار دو نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے ان کو دعوت دی اور پوچھا کہ بچاؤ میرے بارے میں کیا خیال کیا ان کا ماجر کا اللہ ساد رسول اللہ آپ کو سچا سمجھتے ہیں ہم نے چالیس سال تجربے میں آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا اسی طرح جب حاضر اسود میں جھگڑا ہوا اور قریش کے سرداروں نے اور قبائل نے خون میں انگلیاں ڈبو کے قسمیں کھا لی وہ کہنے کا میں مٹ مٹ جائیں گے لیکن حاضر اسود اب رکھے آخر جب فیصلہ ہوا کہ ابھی لڑو نہیں جو صبح آئے فیصلہ کر لے ہمارا مان لیں گے تو جب حضور میں نظر پڑی تو سب خوش ہو گئے کہ اب شروع جا صادق ابھی خوش ہو جاؤ اللہ کی قسمت اللہ نے ہماری قسمت بنائی ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ جو صادق بھی ہے امانت والا بھی ہے وہ آ رہے ہے دشمن ہے لیکن کہتے ہیں صادق سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابھی جہل ہے لیکن ابھی جہل سے جب ایک سردار نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ابو جہل نے دیکھا کہ میری بات کوئی نہ سنے کہ لگا میرے دوست ہو سردار ہو اور کابل شریف میں بات پوچھ رہے ہو طواف کی حالت میں میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی سچا ہے ابو جال جیسا دشمن ہے وہ کہتا ہے اللہ کا نبی سچا ہے نا کہا سچا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا نبی سچا ہے اس نے کہا جی بات کرتے بولے <تصفح> رفینا وہ آ شفینا ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہمارے قبیلے میں جوان ہوئے ہم تو بچپن سے آپ کو جانتے ہیں ما کا دبالا انسان جس شخص سے کبھی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پہ جھوٹ بولے گا تو اس نے کہا پھر تم نبوت مان کیوں نہیں لیتے انہیں ہاں یہ ہمارا خاندانی جگہ ہے منا من وزیر اومن وزیر کبھی ان کا ہوتا اب انہیں نبوت آ گئی ہم کیا نا? لیکن صداقت کو مانتا ہے سب سے بڑا دشمن نبی لہب ہے لیکن جب حضور نے دعا کر دی کہ اللہ مسلط عالے کل بن من قابق اس کے بیٹے پہ حضور کو غصہ آیا تو آپ نے بولا اللہ جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دے تو ابھی لہب ڈر گیا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اکیلے نہ سوا کرو سارے تاجر اور خدام اور حمال اور ہمبال سب کو پیر سلاتے سامان کا مچان بنا کے اس کو اوپر سواتے کہتے مجھے آنا خوف پہ دعوت محمد بن حضور کی دعوت کا مجھے خوف ہے اور نتیجہ وہی نکلا کہ جنگل سے شیر آیا اور اسے ٹکڑے کر کے پھینک دیا یعنی آپ اندازہ کریں کہ صداقت کا گواہ سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی صداقت کا گواہ ہے ابھی لہبی صداقت کا گواہ ہے اور ابو سفیان کافر ہے جب ہیرکل کے دربار میں کھڑا ہے یہ مان نہیں جب ابو سفیان نے سوالات کیے تو ابو ہرقل نے سوالات کیے تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ میں کچھ ایسی باتیں کہہ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بدن کر دوں چونکہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے روم کا بادشاہ ہے اگر یہ کہیں موتقد ہو گیا ہے اس کے دل میں محبت آ گئی تو پھر ہم لوگ کو مقابلہ نہیں کر سکتے کہتا ہے میں نے سوچا کہ جھوٹ بولوں پھر میں نے سوچا کہ نہیں جھوٹ بولنا ایپ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا تو اس نے ایک سوال کیا کہ کیا حضور کے ساتھ تم لوگوں کا کبھی کوئی معاہدہ کوئی کنٹریکٹ کوئی عہد کوئی ساکھ ہوا ہے اور حضور وفا کرتے ہیں یا وفا نہیں کرتے تو اسے بیان کہتا ہے میں نے کہا کہ ہاں ابھی ابھی شروع ہوئی ہے ہماری ایک معاہدہ ہوا ہے لیکن پتا نہیں اب وقت گزرے تو پتا لگے نا لیکن اب اس ویار سات کہتا ہے کہتا ہے میں دل میں کہہ رہا تھا خدا کی قسم میں جھوٹ بول رہا ہوں محمد وہ سچا ہے وہ تو بالکل وفا کرے لیکن اس نے بھی وہ نہیں کہا کہ نہیں کرے گا کب پتہ ہے کہ ابھی معاہدہ ہوا ہے مدت نہیں گزری کیا پتہ لیکن کہتا ہے میں نے یہ بھی جھوٹ بولا مجھے پتہ ہے کہ دور سچے یعنی صداقت کی گواہی کا انداز کریں کہ دشمن ہے کافر ہے لیکن کہتا ہے کہ نہیں جو کچھ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں سچ اسی طرح دیکھیں کہ صاحب علوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کے لیے چلے ہیں اور ساتھ میں سیدنا میں ابو بکر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رابق کے علاقے میں پہنچے ہیں اب بھی رابق موجود ہے تو اس علاقے کا جو سردار ہے اس کا نام سورا وہ بھی انتظار میں ہیں اس کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ابو جہل نے ایک سو اونٹ دینے کا وعدہ کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے پیش کرے اور عرب کے لیے ایک سو اونٹ تو بہت بڑا انعام ایک سو اونٹ کو معمولی بات تو نہیں ہو تو سرا کہتا ہے کہ میں بھی اپنے گھوڑے پر جو میرا پسندیدہ گھوڑا تھا جس میں نال سا مجھے میں اس کو لے کے چلا بھی میں بھی پتا کروں کہ کبھی اسی راستے سے حضور مدینے کے لیے گزرے کا موقع مل جائے تو مجھے سوٹ حاصل ہو جائے گا تو جب حضور صلی اللہ علیہ کو دور سے میں نے دیکھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے نا آنے والے لذم یہ وہی محمد مصطفیٰ ہے جس کی تلاش ہے فریش کو میں نے گھوڑا دوڑایا قریب آیا تو گھوڑا کرے کے پاؤں جو وہ زمین میں دس گیا کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میرا گھوڑا تو کبھی ایسا نہیں ہوا بڑی مشکل سے میں نے جناب گھوڑے کو نکالا گھوڑا پھر پن پھنس کیا پھر میں نے آواز دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ٹھہر گیا ٹھہر گیا میں اب دشمنی نہیں کروں گا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں پھر میرا گھوڑا نکلا پھر پھنس گیا پھر میں نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ایک سردار ہوں میں جٹھ نہیں بولتا میں آپ سے کوئی غداری نہیں کروں گا لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میرا گھوڑا کیوں پھنس رہا ہے تو حضور فرمایا آپ وہ پکڑ سکے ٹھہر جاؤ سوراخ کا آگ ہے اس نے کہا یا محمد وسلم یہ الگ بات ہے کہ میں نے آپ کو نہیں مانا میں آپ کو رسول اللہ بھی نہیں مانتا نبی بھی نہیں مانتا اور میں آپ کو پکڑنے کے لیے آیا لیکن جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے بعد آپ یقین کریں آپ آرام سے تشریف لے جائیں ایک تو میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور ایک میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ اس راستے سے آپ کے کسی دشمن کو اب میں نہیں آنے دوں گا تو دور نے فرمایا کہ سورا کا پھر ایک میں بھی دعا کرتا ہوں اور ایک میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کسرا فارس کے سونے کے بادشاہ کے جو کنگن ہے وہ تیرے ہاتھ میں آپ سوراکہ کہتے ہیں نہیں عجیب بات ہے نا کہ جو آدمی گھر چھوڑ کے ہجتر فرما رہے ہیں مکے والے رہنے نہیں دیتے ان کے خوف سے ہجرت کر کے آپ مدیرہ میں ڈرا جا رہے ہیں اور مجھے خبر دے رہے ہیں کس را کیسر کی اور روم کی اور ان کے فتوحات کی اور فتح ہوگا اور مارے جائیں گے مال غنیمت آئے گا اور کنگن ہوں گے اور وہ تجھے ملیں گے میں مجھے کیوں ملیں گے میں ان کی جماعت میں بھی نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے بس میں چپ کر گیا لیکن سورا نے ارب لوگ تھے زبان کے دھنی تھے سوا کر یہ کیا کہ اس راستے سے جتنے لوگ سرکار دو عالم کے تعاقب میں آ رہے تھے تو اس نے سب سے کہا انہوں نے کہا اس راستے سے مت تلاش کرو کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہو تو ڈھونڈو اس راستے میں تو میں نے بڑا گھوڑا دوڑایا ہے اور اگر حضور اس راستے سے گزرے ہیں تو پھر بہت دور چلے تو وہاں نہیں اس نے وعدے کے مطابق سب کو موڑ دیا اب سکے عمر کا دور آ گیا اندازہ کریں سرکار دو عالم کا زمانہ گزر گیا صدیق کا زمانہ گزر گیا خلافت عمر کا زمانہ آ گیا وہ ملک فتح ہوا اور بادشاہ کے کنگن والے غنیمت میں آئے حضرت عمر کے سامنے رکھے ہیں عمر کے آنسو بہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سوراخا کو بلاؤ سادہ کا رسول اللہ میرے بدی نے سچ کہا تھا بڑھاؤ سراخا کہا ہے سراخا مسلمان ہو چکا ہے حضرت سورا کے ہاتھ میں حضرت عمر کنگن ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں سوراخا یاد ہے تیرے ساتھ میرے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا اور سوراخا کے آن سو رہے ہیں اور کہتے سادہ کہ کا رسول اللہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا سچ کہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت م. اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگیں بدر ہوئی جنگ بدر ہونے سے قبل ابھی میدان جنگ نہیں لگا ہے یعنی دونوں فوجیں تو آمنے سامنے اور ابھی میدان نہیں لگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کا قرآن اترا ہے تو ابھی یہ جنگ بدر سے بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سات سال پہلے حضور نے فرما دیا کہ سی ہو جمول جمو سات سال پہلے کہ ایک جماعت جو ہے وہ منہ پھیرے گی اور شکست کھائے گی اور بھاگے گی صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کون سی جماعت ہوگی کون سی جماعت برات لیکن جب جنگ بدر کا موقع آیا ہم نے دیکھا کہ حضور کی زبان مبارک میں وہی آیت ہے سیوز جمو بائیو بلو ندو اور حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ بالکل نہ گھبراؤ اللہ کی رسط آ گئی ہے اور جب میں جنگ ہوگا فلاں کافر کی لاش اس جگہ ہوگی فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی فلاں کافر کی, کی لاش یہاں پڑی ہوگی صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جب جنگ ختم ہو گئی ایک انچ کا بھی فرق نہیں تھا جہاں حضور نے فرمایا وہی لاشیں پڑی کہ سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے نبی کی صداقت اللہ تبارک و رہا کے نبی کی امانت کیوں اگر اللہ کے پیغمبر کی بات میں بھی ہے جھول آ جائے تو پھر تو یہ سیدھی بات اللہ پہ جاتی ہے نا پھر اللہ کے کلام پہ کون اعتبار کرے گا آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی ملک کے سفیر کو دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اس ملک کی کیا طاقت اس ملک کی کیا حیثیت اس ملک کا علمی مقام کیا ہے اس ملک کا کردار کیا ہے کریکٹر کیا ہے مالی پوزیشن اقتصادی پوزیشن کیا ہے کیونکہ وہ سفیر نمائندہ ہوتا ہے اس ملک کا اس ملک کی ترجمانی کرنے والا ہوتا ہے تو وہ سارا گویا کہ اس ملک کا ایک حال ہوتا ہے ایک بندہ جو ہے گویا ملک کی پوری تصویر ہوتی ہے تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامبر ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں اللہ کی طرف سے مخلوق اور بند خالق کے درمیان میں واسطہ ہیں اگر ان کے کیریکٹر میں ان کی زبان میں ان کی صداقت میں ان کی عصمت میں ان کی عزت میں ان کے مقام میں کوئی ذرا سی کروڑوں حصے کی بھی لچک ہو تو دشمن کا موقع دے گا جینے دے گا اور اسی طرح یہ بات دیکھیں کہ جیسے بڑے بڑے لوگوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ہر آدمی نے اپنے انداز سے آزمایا ہے آپ دیکھیں نا آپ حرم میں داخل ہوں ایک مولوی داخل ہوگا حرم میں تو وہ دیکھے گا ماشاءاللہ اللہ یار یہ کتنا بڑا ہے کتنے آدمی نماز پڑھ لیتے ہوں گے اس کی سوچ تو یہ نماز ہی پر ہوگی نا وہ ذرا آپ دیکھے گا ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ دکھ رہے ہیں کے جی اسٹینڈ تو کمال کے بنا دیا ماشاءاللہ اچھا دیکھو یار قرآن کتنے کراطوں میں چھپا ہوا ہے مولوی کی نظر اس طرح ہوتی اچھا ایک کالینوں کا تاجر ہوگا وہ ہو کہ گا یار ایک کارپٹ تو بڑا اچھا بچھایا میں نے مسلح بچھایا تو الٹ کے دیکھے گا بلجیم کا بنا ہوا ہے ٹرکش ہے دیکھے گئے تو سعودی کا بنا, بنا ہوا اچھا. ہے اچھا کمال ہے یہاں بڑی چیچی فیکٹریاں لگی کیونکہ اس کا علم وہی ہے مزاج وہی ہے ایک آر کی ٹرک داخل ہوگا دیکھے گا یار عمارت کا نقشہ بڑا پھوپ اللہ کا گھر ہے اور پتھر کا انداز ایسے دیا گیا ہے کہ جیسے دیکھنے سے حیبت پڑ جائے بندے پر دچ کیونکہ حیبت جلال کا مقام ہے آپ نے دیکھا نہیں وزیر منڈورہ میں جب آپ کی تعمیر پہ نظر پڑے گی تو رحمت ٹپکے جمال ٹپکے حسن ٹپکے اور یہاں جب آپ باہر سے دیکھیں گے تو جیسے حرام کا ہے پیر سے دیکھیں گے جلال مقام ہے جلال کا اسی انداز میں تو وہ آر کی ٹیک اس طرح سوچے گا ایک مہمان اس طرح سوچے گا ایک لوہار جو ہے وہ اس طرح سوچے گا ایک اے سی کا ماہر جو ہے ایئر کنڈیشننگ پلانٹ لگانے والا وہ اس طرح سوچے گا یار کتنا بڑا پلاٹ ہوگا جیتنے پورے حرم کو ٹھنڈا کرا ہے سپیکر چلانے والا اسپیکر کی طرف نظر ڈالے گا ہر آدمی یعنی اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے نظر میں دیکھے گا تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو کسی سپاہ سالار میں جانچا چاہے تو اس نے کہا اس سے سچا سپاہ سالار کوئی اور تاجروں نے اپنی تجارت کے پیمانے سے ناپا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا تاجر ہم نے نہیں دیکھا کہ جس نے کبھی تجارت نہیں کی لیکن بی بی خدیجہ کا مال لے کے جب حضور گئے ہیں تو لوگوں نے اگر ایک ہزار نفع کیا نا تو حضور نے دو ہزار یا نفا کمایا کبھی پہلے تجارت کی ہی نہیں جب تاجروں نے تاجر کے روپ میں دیکھا تو انہوں نے بھی کامیاب پایا جب بیوی بی نے شوہر کے روپ میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے محمد مدیج جیسا تو شوہر دنیا میں نظر ہی آئے جب بیٹی نے باپ کو دیکھنا چاہا تو پھر فاطمہ سے پوچھیں گے محمد مصطفیٰ کا کیا مقام تو حضور کو بحیثیت ایک رسول کے ایک نبی کے ایک صادق کے ایک امین کے ایک سپاہ سالار کے ایک تاجر کے اور اسی طرح دیکھیں گے پھر ایک مزدوری کرنے والے کے ایک خندک کھودنے والے کے اس کے بعد دیکھیں گے مکے کی بکریاں چرانے کی حیثیت میں ایک ہر رنگ میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ مجبور ہو کے کہیں گے کہ محمد مدری باقی صادق بھی ہیں امین بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی اس زمین پہ ان جیسا کوئی آدمی اعتراف کرنا یعنی آپ دیکھیں بچپن ہے بی بی حلیمہ جا رہی ہے تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ سارے میرے تو محلے میری تو بستی بنو سعد کبیلے میں حیران ہو گئے انہوں نے کہا بی بی حلیمہ بات کیا ہے کہ کل ہمارے علاقوں میں ہمارے جانور جاتے تھے بھوکھے ہوتے تھے آج پیٹ بھرے ہوئے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں یہ ساری تبدیلی کہاں سے آ گئی ہے یہ برکتیں کہاں سے آ گئی ہیں تو بی بی انیما کہتی ہے کہ میں ان سے کہتی عورت تو میری عقل میں کچھ نہیں آتا میں ایک بڑھی عورت ہوں ملوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کے آنے کی وجہ سے آ رہی ہیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا ماہر زراعت جو اس نے عالمی طور پہ مقام حاصل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن کے لفظوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک مادے کا ذکر کیا ہے کہ خادر اور اس سے مادے سے یہ بھی بتایا ہے کہ حبن مترا کے بعد اسی سے وہ دانے جڑتے ہیں تو اسی پہ میں بحث کر رہا تھا کلوروفل کی تو میں سمجھ گیا کہ محمد مصطفیٰ نے یہ بات کیسے بتائی ہے پکے میں تو گجرات ہے ہی نہیں تو وہ بھی صداقت پہ ماننے پہ یعنی آپ کی صداقت کو سچائی کو پہلوان نے طاقت سے آزمایا ایک پہلوان آ گیا ادور نے کہا اسلام لیا رکا نا ہو تو کہا یا رسول اللہ میں پڑھا لکھا تو ہو نہیں آپ کو پتا ہے میں تو کشتی لڑنے والا بندہ ہوں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میرے ساتھ کشتی لڑیں وہ اللہ کے بندے نبی کو کشتی سے آزمایا جاتا ہے اللہ نے کہا دیکھو جی میں ہوں کیا ہے لال مجھے اور تو کوئی پتا ہے نہیں مجھے اور کوئی سمجھ نہیں ہے میرے ساتھ آپ لڑیں کشتی اگر کشتی میں آپ مجھے گرا دیں میں پھر سمجھ جاؤں گا کہ واقعی آپ کو اللہ کی مدد ہے آپ اللہ کے نبی ہیں اور اگر آپ مجھے نہ گرا سکے تو میں سمجھا اللہ کی امداد آپ کے ساتھ کوئی نہیں آپ بھی ایک انسان ہیں میں بھی انسان انسان تو پھر میں زیادہ کبھی ہوں اور پھر دیکھیں کمال کیوں جب سچا ہو تو اس کو خوف کیا ہو حضور فرماؤ ٹھیک کشتی لڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما دی کیا کشتی لڑتے اب جب آپ جب رکانا آیا وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے پکڑا تھا حضور صلی سنگا تو ایسے پکڑ کے مجھے پھینکا جیسے کوئی چیڑیا کا بچہ وہاں جا پڑے کہتا ہے میں حیران ہو گیا لیکن میں نے کہا پتہ نہیں ہو سکتا میرا پاؤں شاؤں پھسل گیا ہو اس قدم فورن میں گر گیا میں نے کہا سر ایک دفعہ پھر آپ مجھے موقع دیں گے یا پھر آپ تو اندازہ فرمایا کہ ایک پہلوان جو ہے وہ اس اس انداز میں آزما اس کے امتحان کا ذریعہ قوت ہے اس نے قوت سے آزما لیا تو جس نے جس پہلو سے اسی لیے وہ ڈاکٹر کی مور جو ہے جس نے ایمبریالوجی میں سب سے بڑی اعلیٰ کتابیں لکھی ہیں تخلیق انسانی پر جب وہ اللہ کے قرآن اور نبی کے حدیث کو پڑھتا ہے اللہ کے پیغمبر نے جو بحث فرمائی ہے کہ نصفہ کیسے قرار پکڑتا ہے کیسے نطفہ ہوتا ہے کیسے آڑتا ہوتا ہے کیسے مزکا بنتا ہے پھر کیسے گوشت چڑھایا جاتا ہے پھر کیسے روح پھونکی جاتی ہے پھر بچے کے پیٹ کے اندر جو ماں کے رہنے کیفیت ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس کو خدا کا ہے اس نے پڑھا اس نے کہا کہ بھائی کمال ہے مکے میں نہ تو کوئی کالج ہے نہ میڈیکل کالج ہے نہ وہاں اتنے بڑے اس زمانے میں وہ آلات وہ دور بین پیدا ہوئی تھی جس سے وہ جراثیم دیکھے جا سکیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت جو سفا نے فرمایا تو سادہ کا بلوم ہوتا ہے سچا نبی اسی دن میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ جیسے ایک امریکن مصنفہ ہے لیری باسل بڑی ان کی ادیبہ ہے اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو جو خبریں حضور نے جنگ کے بارے میں دی ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الملحمد القبرا ایک ملحمت القبرہ ہوگا وہ کہتی ہے کہ بالکل وہ آنے والا ہے. سچ کا ہے اور ہم مانتے ہیں اور دلائل مانتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ دلائل یہ ہیں کہ گویا کہ جیسے حضور نے فرمایا اسی میں اسی کے لیے میدان جنگ بن رہا ہے اچھا اسی طرح طبقاتی عرض پر بحث کرنے والوں نے جب لوگ دیکھا کہ جو لوگ زمین پہ بحث کرتے ہیں جن کا طبقات ارض سے تعلق ہوتا ہے بحث کرتے ہیں کہ دیکھو جی سمندر آگے آ رہے ہیں ابھی آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ پانی اس انداز میں آئے گا کہ بعض ملک جو ہیں وہ تختہ ہے ارض پہ بھی نہیں رہیں وہ ختم ہو جائیں گے ڈوب جائیں گے بات بول ختم ہو جائیں۔ اچھا اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی جنگ ہوئی تو وہ بھی پانی کے لیے ہوگی کہ پانی کی قلت ہوگی اور ہر آدمی لڑے گا تو اب جب انہوں نے تحقیق کی اور پھر انہوں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو گھٹا رہے ہیں ہر طرف سے انہوں نے کہا کہ چودہ سو سال پہلے اللہ کا پیغمبر کیسے خبر دے رہے ہیں کہ ان کو سوابند اطراف چودہ سو سال پہلے اللہ کا پیغمبر کیسے خبر دیتے ہیں کہ مارا جل بہر التقم بلد اللہ اب سرکار ہے تو عالم کے سامنے تو کوئی دریا نہیں دیکھو نا مکے میں کوئی دریا ہے اس میں سے آپ رہتے ہیں سمندر ہے وہ بھی جیتے مکے میں کوئی دریا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں دو دریا مہجل بہرئی انسکیان دو دریا ان کا ملنا اور بہن ہوما اللہ ان کے درمیان میں اللہ نے حاجز رکھ دیا ہے وہ ایک دوسرے سے تجاوز زیادتی نہیں کر سکتے اب حضور کے سامنے تو دریا ہے نہیں لیکن جب حضور خبر دے رہے ہیں اور ہمارا جلبہ رہن کہتے ہیں کہ کیپ ٹاؤن میں ہے کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ میں ایک مقام ہے جہاں ہمارے جل بہر اسی طرح ایک جگہ اراکان میں بھی ہے اگر آپ بنگلہ دیش میں جائیں تو اراکان میں بھی ایک جگہ ہے جہاں دونوں دریا اکٹھے چل رہے ہیں ایک طرف میٹھا ہے ایک طرف کڑوائے اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ اگر اس جہاز میں یا کشتی میں آپ جائیں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جائیں نکل جائیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں اچھا کشتی کے ذریعے آپ یعنی واسی کریں غوطہ لگائیں ایک طرف سے دوسرے سے نکل جائیں ادھر سے وہ طرف ایسے نکل جائیں کوئی درمیان بھی ان دیوا لیکن وہ کون سی چیز ہے جو ایسے کڑوے اور میٹھے کو ملنے نہیں دیتے ہوتا لگائیں ایک طرف سے دوسرے میں نکل جائے ادھر سے ہوتا لگے ایسے نکل جائے کوئی درمیان دیوا رہی لیکن وہ کون سی چیز ہے جو ایسے کڑوے اور میٹھے کو ملنے نہیں دیتی اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ بھائی نہ ہو با بردن ہم نے حاجر رکھا ہے تمہاری نظر میں تو وہ مل رہے ہیں لیکن میں جانتا ہوں میں نے ان کو ملنے سے روکا ہوا ایسے کٹھے چپ ہیں کڑوا کڑوا ہے میٹھا میٹھا اچھا کبھی طوفان ہے تو یہ کڑوا میٹھے اوپر چڑھ جاتا ہے اچھا پھر جب طوفان اس کا ختم ہوتا ہے تو واپس لوٹ جاتے ہیں میٹھے اور نیچے والا اپنی جگہ پہ وہ اپنی جگہ پہ لوجان مکے والے کیا جانتے تھے لو لو کیا ہوتا ہے ان کو کیا پتا تھا کہ ایک چھوٹے موتی ہوتے ہیں اور وہ سمندر سے نکلتے ہیں ان کو کیا پتا تھا مرجان بھی ایک دار چیز ہوتی ہے پھر اس کو کاٹ کے اس کے پتھر بنائے جاتے ہیں دوسرے چودہ سو سال پہلے اس بات کی کیا خبر ہے یعنی آپ خود اندازہ کریں اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت والے دن اللہ پاک جب مسلمانوں کو جندت میں بھیجیں گے اپنی رحمت کے ساتھ تو یہ انہار من ممبا کہ وہاں نہریں من ان غیر آسن ایسے پانی کی نہریں جو کبھی خراب نہیں ہوتا اور ایسے دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور خبر کی شراب کی نہریں ایسے لمن کی لہریں لمیت کا یہ افسان ہو کہ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا اچھا سات پرانے مقدس یہ بھی بتلاتا ہے کہ بھی ان چار نہروں کا ہیڈ جو ہے یعنی مرکز اص جو ہے وہ ایک ہے جہاں سے وہ نہریں اور عرش کے نیچے سے پھوٹ رہی ہیں اور جنت میں جا رہی اسی لیے ہے کہ یہودی کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھی وہ آیا سی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور اس نے آگے کہا گیا کہ علی علی اللہ تعالیٰ عنو بات یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ کا قرآن بھی سچا نبی بھی سچا لیکن یہ بات سن کے میرا جو وہ اعتقاد تھا نا ذرا متزلزل ہو گیا حضرت نے کیا بات کیا ہو گئی اس نے کہا کمال ہے کہ ابھی جب ہیڈ ایک ہے ایک جگہ سے پانی کے چشمے آ رہے ہیں صاف بات ہے چشمے بھی ایک ہوں گے اب یہ الگ بات ہے کہ ہم مرکز ایک ہو اور یعنی ڈیم تو ایک ہو آگے جو چار نہریں نکالی جائیں ایک میں دودھ جانے لگ جائے ایک میں اصل جا رہی ہے ایک میں شراب جا رہا ہے ایک میں پانی جا رہی ہے یہ بات نہیں یا تو کہنا مرکز سب کے الگ ہیں شہاد والی نہر کا الگ ہے پانی والی کا الگ ہے دودھ والی کا الگ ہے اور شراب والی کا الگ ہے کا الگ. لیکن آپ کہتے ہیں اس کا اصل بھی ایک ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا فراست دی تھی اللہ پاک نے خطابت کے جواہر سے نوازا تھا تو حضرت علی علی اللہ نے فرمایا گی ہو اس میں کیا شک ہے اس نے کہا کمال ہے حضرت علی تم بھی مانتے ہونے کا بالکل مانتے ہیں قرآن کی بات ہے اللہ کی کتاب ہے نبی کی زبان سے نکلی ہے بالکل سادہ کا رسول اللہ حضور نے سچ کہا اس نے کہا حضرت علی دیکھو ایک ہے آپ کا ایمان کہ بھائی آپ کا ایک ایمان ہے کہ جی ادور سچ کہتے ہیں لیکن مجھے کائر تو کرو تو حضرت علی علی اللہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا یہ کیا ہے اس نے کہا جی سر ہے انہوں نے کہا اس میں کیا دماغ میں بھیجا ویجا ہے انہوں نے کہا یہ ایک ہے یا دو تین ہے انہوں نے کہا جی سر تو ایک ہے انہوں نے کہا اچھا تمہارے ناک سے بھی کبھی پانی نکلا ہے کہ ہاں جب نظرہ زکام نکلتا ہے انہوں نے کہا اس کو چکھا ہے تم کیا ذائقہ ہے اچھا کبھی تمہاری سے بھی پانی نکلا ہے ہاں ہا جی کبھی کبھی آنکھوں سے بھی پانی آ جاتا ہے انہوں نے کہا اس کا ذائقہ دیکھا ہے کیا ہے اور منہ سے تمہارا بلگم جب نکلتا ہے تھوک نکلتا ہے اس کا ذائقہ دیکھا ہے تم نے اس کا کیا ہے اور جب تمہارے پیشاب سے پانی نکلتا ہے اس کا ذائقہ دیکھا ہے کیا برکا تو ایک ہے یہ چار ذائقہ تو تیرے بندن کے اندر موجود ہیں تو تو اللہ ہری جنرت وغیرہ اعتراض کر رہا ہے نے کہا یہودی یہ چار ذائقے ہیں کہ آنکھ سے پانی نکلے تو الگ ذائقہ ہے ناک سے نکلے تو الگ ذائقہ ہے زبان سے نکلے تو الگ ذائقہ ہے اور کان سے نکلے تو الگ ذائقہ ہے تو یہ چارون ایک ہے تو ایک ہے آگے جائیں گے بدل رہے ہیں جو خدا اس پہ قادر ہیں وہ جنرل میں چار ایک ملک سے چلانے پہ قادر نہیں ہے اس نے کہا کہ ہاں بالکل صدقہ حضور صلی صلاح سن اس کا مطلب ہے کہ حضور سچ کہتے ہیں حضور کی بات تو کبھی حالت نہیں ہو اسی طرح جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے خبر دی کہ روزہ شاخ میں پہنچو ایک روزائنا ہے اون والی ہے جب حضرت نہیں پہنچے کا کہا ہے ماں ہندی کتاب میرے پاس کوئی خطرہ کا اجیبات اخبار نہیں ہے اس نے مجھے اس نے خبر دی ہے جو جی سچا محمد المستوخ صلی اللہ علیہ وسلح وسلم کہ جس کی بات میں کبھی کوئی کسی قسم کی کوئی لچک ہوئی ہو اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا اس لیے کہ اللہ کے تمام پیغامبر جو ہیں رسول جو ہیں رسول مانا رسول اللہ اللہ کی رسالت کا لانے والا قاصد پیغام تو اگر اس میں تو صداقت نہ ہو تو پھر پیغام کی صداقت کیسے رہے گی اس لیے یاد رکھیں کہ ہم جب بھی کلمہ پڑھیں تو فوراً ہمارے دماغ میں یہ بات ہو کہ جیسے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں معبود برحق حق وہ وہی ہے تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی صداقت میں بھی شک نہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ میری کتاب زالی کل کتاب بلا رہے وہ بھی اس میں کوئی شک نہیں محمد وزیر کی زبان میں بھی کوئی اور حضور کو جو اللہ نے رسالت دی جو اللہ نے آپ کے ذمہ داری لگائی جو اللہ نے آپ پہ دین اتارا جو اللہ نے آپ کے ذمہ تبلیغ کا فریضہ پورا کیا تو آپ نے بالکل یعنی من وعن بغیر کسی ایک لفظ کے ہر چیز پہنچا دی. اسی لیے آج بھی مسلمان جب سرکار دو عالم پہ سلام پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اشاد انکا قد کد بلف تب کہ محمد مصطفیٰ میں اپنے اللہ کے آگے گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے واقعی پیغام پہنچا دیا ہے وہ اطلام تھا اور اللہ نے جو آپ کے پاس امانت تھی امت کی وہ آپ نے ادا کر دی ہے وہ نسادل اما اور پوری امت کی نصیحت کی انتہا کر دی ہے وہ ابتہ رب کا حتہ یقین اور آپ نے رب کی عبادت بھی اس وقت تک کی ہے تاکہ آپ پہ بہت آگے لیکن آپ نے اللہ کی عبادت بھی قابل تو ایک پہلو ہمارا یہ تھا اب دوسرا پہلو جو آج کے درس میں ہم نے آیت تلاوت کی ہے وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ یہ تو صفات ہی ہے کہ سچے صادق امین ہے رسول ہے نبی ہے ایک ہے اب بات جس کا تعلق ہے ذات محمد مصطفی سب سے پہلے یاد رکھے کہ یہ بے حد اہم ترین عقیدے کا مسئلہ ہے اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہماری غلطیوں کی وجہ سے خطاوں کی وجہ سے آج حضور کی امت جو ہے وہ اس مسئلے کی وجہ سے بھی نو زب ایک انتہائی عجیب حالت میں پڑی ہوئی ہے کہ کفر تک چلے تو سب سے پہلے جیسے ہمارا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ یاد رکھیں اسی طرح عقیدہ ہے کہ محمد مصفا کون ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشب ابن مناف کو ابن کو ابن کلا ابن مرہ حضور پاک نے فرما دیا ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں عبداللہ کا بیٹا ہوں عبد المطلب کا پوتا ہوں تو اب یقین کریں اس لیے حکم ہے کہ حضور کا نصب یاد رکھا کرو زیادہ نہ رکھ سکو تو کم از کم اس حد تک تو یاد رکھو کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب عبد المطلف ابن حاشف ابن عبد مناف ابن خلاف میں ابن, ابن کو ابن کلا اتنا تو یاد رکھ رکھ رکھ، زیادہ نہ اور پھر حضور نے کتنی دور سے وضاحت کی کہ ان اللہ ہستفا من بلدی سماعیل کنانا بستفا من کنانا ترئیش بستفا من قریش بنی ہاشم بستفا من بنی ہاشم قال کال مستفیٰ حضور نے فرمایا اللہ نے کنانا کو بلدی سماعیل سے چن لیا اور پھر کنانا سے قریش کو چن لیا پھر قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا پھر بلو حاشم سے اللہ نے مجھے جن لیا ہے کیا مانا یعنی وادی ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ بشر ہیں محمد مصطفیٰ انسان ہیں محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ ہیں محمد مصطفیٰ عبدالمطلب کے پوتے ہیں محمد مصطفیٰ حسنین کے نانا ہیں محمد مصطفیٰ سیدہ خدیجہ و عائشہ کے شوہر ہیں محمد مصطفیٰ فاطمہ رقیہ زینب کلسوم کے ابا ہیں اور اس کے ساتھ اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو ایمان نہیں اپنے عقیدوں کو صاف کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جتنے اللہ نے نبی بھیجی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ تک سب بشر ہیں انسان ہیں وہ بھی آدم ہیں اور اس میں اگر کسی کا زماں برابر بھی نوز مل عقیدے میں تجزب ہے تو اس کا ہمارا یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں چکے تو قرآن کا بن کہ جیسے آج ہمارے ہاں جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بابا اللہ کے نبی کو بشر نہ کہنا اللہ کا نبی تو نور ہے اور یہی تو وہ پہلا نور ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے نے خدا کے بندے بشر کہو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے توہین ہے محمد مصطفی ہم بھی بشر نبی بھی بشر تو اس سے بڑی توہین کیا ہوگی وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم گناہگار بدکار بد کردار سیاہ کار ھم, چوبیس گھنٹے جھوٹ بولنے والے چوبیس گھنٹے چوری میں فوائشہ میں منقراد میں پھنسے ہوئے ہم بھی بشر ہوں اور محمد یوسف بھی بشر ہوں اللہ بلاؤ نے کہا دیکھو یہ اس سے بڑی کوئی گستاخی ہے اچھا ایک بات بتاؤ آپ سنتے ہیں یعنی میں جو بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں سنتے ہیں اچھا آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں دیکھتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں. اللہ بھی سنتا ہے دیکھتے ہیں کمال ہے تو آپ جیسے گناہ اللہ کے ساتھ کیسے مل گئے کہ آپ بھی سننے والے دیکھنے والے اللہ بھی سننے والا دیکھنے والے تو اب مانا کیا کرو گے یہاں ہم یہ کریں گے کہ ہاں سنتے تو ہم بھی ہیں لیکن اللہ کا سننا اس کی شان کے مطابق ہے ہمارے سننے کا کیا ہے تھوڑا آدمی دور ہو جائے تو سننا ختم کان میں روئی رکھ لو سننا ختم ایک پردہ پھٹ جائے سننا ختم چوٹ لگ جائے سننا ختم لیکن اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی نہیں رات ہے دن ہے پہاڑ ہے اندھیر ہے وہ سب سنتا ہے تو ان کا سننا اپنا ہے ہمارا اپنا ہے اللہ کا دیکھنا ہوگا جی دی ہمارا دیکھنا کیا ایک مٹی بھی پڑ جائے آنکھوں میں ہمارا دیکھنا تو ختم ہو گیا اگر آگے دیوار آ جائیں ہمارا دیکھنا تو ختم ہو گیا اندھیرا آ جائیں دیکھنا ختم ہو گیا ہم اندے ہو جائیں دیکھنا ختم ہو گیا لیکن اس کا دیکھنا اس کی کے, کے آگے تو کوئی چیز اوجل ہی نہیں تو اس کا سننا اپنا ہے اور ہمارا سننا اپنا ہے یہ مخلوق کا سننا ہے وہ خالق کا سننا ہے لیکسک ہمیں سے نہیں چھ ہمارا دیکھنا اپنا ہے اور اللہ کا دیکھنا اپنا ہے یہ مخلوق کی صفت ہے وہ خالق کی صفت ہے جیسے خالق کی ذات بے مثل ہے اسی طرح سے فاد بھی بے مثل تو اب یہ ہم کہیں گے کہ ہیں تو بشر ہم بھی بشر ہیں ہم بھی آ بھی بشر ہیں لیکن اللہ نے اس بشر کو جو شان دیا ہے وہ ہم کہ ہمیں کہاں ملا لیکن یہ تو نہیں کہ جن سے بشر سے بھی باہر نکالنے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر نعوذ باللہ بشر کا لفظ باعث سے توہین ہوتا تو اللہ قرآن میں نبی کو بشر بھی فرما رہے ہیں آدم بھی فرما رہے ہیں انسان بھی فرما رہے ہیں خلیفہ بھی فرما رہے ہیں تو یہ سارے نام جو اللہ نے آدم کے لیے ہیں نعوذ باللہ آدم کی توہین مقصود ہے اور میں آدم نام لکھ یہاں آدم اللہ نے نام لیا ہے ملائ حکم دیا اکاڈمی سے اچھا اسی طرح دیکھیں گے دوسرا نام خلیفہ اب آدم علیہ اسلام کو خلیفہ بھی کہا آدم بھی کہا اور خلیفہ بھی کہا اور اسی طرح فرمایا کلا کل کل فخار اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان یعنی آدم کو بنایا سلسال ایسی مٹی سے جو بجنے والی مٹی ہے آواز کرنے والی مٹی ہے کل فخار وہ جیسے کہ پکی ہوئی مٹی جو ہے پکنے کے بعد آواز کرتی ہے اللہ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو بجنے والی مٹی سے بنایا اور فرمائ انسان مجنے والی مٹی کا کیا بنا یاد رکھیں کیونکہ قرآن میں کئی جگہ آتے آتی ہیں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے خلقہو من تراب اللہ نے مٹی سے بنایا ایک جگہ آتا ہے من تین لازف ایک ایسی مٹی جو چکراہ جس میں لذوجت ہو یعنی چمٹنے والی ہو اور ایک جگہ قرآن کہتے ہیں سلسال سجنے والی ہونے والی ہو اور اسی طرح اللہ تبارک سال ہم ہم ان مسنون اور ایسی مٹی سے بنایا گیا جو بالکل بوسیدہ ہو گیا جس میں ہلا پیدا ہو جائے تو اس لیے بعض بن کریم اسلام جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اللہ کے قرآن میں اتنی باتیں حالانکہ کوئی جھوٹ نہیں معنی یہ ہے کہ مٹی کو جب پانی میں ڈالیں گے تو اس کو گوندیں گے تو پہلے الگ تھی تو مٹی تھی اب گوننے کے بعد جناب اس کی ماجون بنی اس میں اب کچھ عرصہ رکھ دیا آپ نے تو اس کے اندر وہ ردوجیت پیدا ہوئی چکراہٹ پیدا ہوئی اس کے بعد جب خشک ہو گئی تو آواز پیدا ہوئی آواز پیدا ہوئی جیسے کہ پکی ہوئی مٹی میں آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کی کیفیات کا ذکر ہے اس میں کوئی تارس تو نہیں ہے تو اللہ نے آدم کو انسان بھی کہا کہ خلاقل انسان کل فخاری و قل کل من, من ماری اللہ نے فرمایا انسان آدم کو بنایا مٹی سے تو خلیفہ بھی نام انسان بھی نام اور اللہ پاک نے آدم بھی فرمایا خلیفہ بھی فرمایا انسان اچھا اسی طرح فرماتے ہیں انی خالق بشرن اللہ نے فرمائے آدم علیہ السلام کے بارے میں رو ہی فکو ساجدین اللہ نے فرمایا کہ میں نے مٹی سے مٹی سے بشر پیدا کراؤں اور جب میں اس میں رو پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا اب دیکھو اللہ نے کہا آدم دوسرا نام اسی کا آیا خلیفہ تیسرا نام اسی کا آیا انسان اور چوتھا نام اسی کا آیا بشر تو اگر بشر کہنا نعوذ باللہ توہین ہے تو اللہ تو اچھا سجدے کا حکم وہاں دیا ہے یہاں بشر کا لفظ فرمایا ہے انی خالقن بشرا فرمائے ان بشرن سب فکی مرو ہی اللہ نے فرمایا جب میں اس بشر میں رو پھونک دوں اور یہ بشر زندہ ہو جائے سب سجدے میں گر جاؤ اب دیکھیں ایمان سے کہ سب سے پہلے بشر پہ انکار کرنے والا اعتراض کرنے والا کون ہے تو کل اجم اللہ ابلیس سب کے سب ملائکہ کا سیدھے میں گر گئے صرف ابلیس نے بشر کو سیدھا نہیں کیا نے کہا جی کب آ میں بشر کو سیدھا کیوں کروں اللہ نے حکم دیا اللہ نے فرمایا بدبخت ما منا کا اللہ تصا دن ہو خلک تنتی اللہ نے فرمایا ابلیس بدبخت میرے حکم کے بعد تو نے سیدھا کیوں نہیں کیا کہا اللہ میاں مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے آگ روشن ہے اٹھنے والی ہے اور آگ علامت حیات ہے اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا بشر کو آپ نے مٹی سے بنایا میں چمکتی ہوئی چیز والا مٹی کے والے آگے جھک جاؤں میں سیدھا کروں کیوں سیدھا کروں تو ایمان سے کہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام خلیفہ بھی ہے نبی بھی ہے انسان بھی ہے بشر بھی ہے اس کی بشریت میں اعتراض کرنے والا سب سے پہلا کون ہے اس کو پھر کیا سزا ملی کالا فخر جہاں اللہ نے کہا، نکل جاؤ جنت تم جنت کے رہنے کے قابل نہیں جو بشر کا عزت نہ کر سکے جو بشر کے مقام کو نہ پہچان سکے جو بشر کی عظمت کو نہ جان سکے اس کا کیا مقام ہے کہ وہ جنت میں رہے ادھر جو نکل جاؤ اچھا ایمان سے کہیں کہ یہ ساری کائنات جو اللہ نے سجائی ہے اللہ نے پھل بنائے آپ دیکھتے ہیں کہ فوا کتنے ہیں فاقے حتم میں بائی تک اور قرآن کہتے ہیں فاق یا تن کثیر ولا اور کہیں فرماتے ہیں فی آفا تم و نخل اور کہیں اللہ نے فرمایا فی آفاقیہ تم نخل نقل وزاد صرف اندازہ کریں یہ پھلوں کی قسمیں دیکھ لیں زمین کی قسمیں دیکھ لیں بارش کی قسمیں دیکھ لیں درختوں کی قسمیں دیکھ لیں اشیا دیکھیں بہار دیکھیں سمار دیکھیں یہ ساری روشنیاں دیکھیں تارے دیکھیں کس کے لیے فرشتے کھاتے ہیں اللہ نے فرشتوں کے لیے پیدا کیے نہیں دنوں سے ہیں کہ اتنے قیمتی قیمتی پھل ہیں قیمتی قیمتی چیزیں ہیں اچھا کچھ خشک میں بھی ہیں کچھ تر میں بھی ہیں کچھ کھال کے ساتھ کھانے والے کچھ بغیر کھال کے کھانے والے کچھ کس کا لب نکال کے کھانے والے پھر اندر گٹھلیاں بھی پھر گٹھلی کے اندر بھی تیرے کھانے کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں جن ویسے جن ہوتا ہے یہ اللہ نے کس کے لیے پیدا تو بشر تو پھر قابل ہی کارک ہے اور یہ سارا ندام تو ملوم ہوتا ہے کہ بشر کے لیے ہو رہا ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا خلقل بلا <تصفيق> وہ ذات جو آج زمین میں سب تیرے لیے ہے آسمان تیرے لیے ہیں زمین تیرے لیے ہے ستاروں کی چمک تیرے لیے ہے دریاؤں کی روانی تیرے لیے ہیں پھولوں کی بہک تیرے لیے ہے سبا کا چلنا تیرے لیے سب تیرے لیے صرف تو اللہ کے لیے اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرا فیصلہ سنیں وَمَا قَبْلِكَ إِلَّا کا اللہ إِلَيْهِمْ اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے انسان بھیجے ہیں اور انسانوں میں بھی مردوں میں بھیجے ہیں عورت میں نہیں بھیجا اور اسی طرح یاد رکھے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان اللہ نے میرے اعلان کرو کہ انما حسل کے لیے میں انسان تمہاری طرح پیدا ہوا میرا باپ ہے میری ماں ہے رضاط ہے ولادت ہے شباب ہے دکھ ہے سکھ ہے لیکن اللہ نے مجھے عظمت دی ہے کہ یوں ہاں اللہ وے اوپر بھائی بھیج کے مجھے رسالت و نبوت کے لیے چن لیا اسی طرح ایک حدیث سے مبارک میں حضور نے فرمایا صحابہ صحابہ ان نمان بشر کمات میں <نصَعُنَا> بشروں میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں میں انسان ہوں میرے سامنے کوئی مقدمہ لے کے آتا ہے کوئی آدمی زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اگر وہ غلط بات کہہ کہ کوئی چیز مجھ گیا لیکن کیا میں پکڑا جائے گا اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مکہ کے کافت جو تھے سردار جو ایک دفعہ جمع ہو کے حضور کی خدمت میں آئے کہنے لگے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک تجویز لائے ہیں اگر آپ ہماری تجویز مان تو شاید ہم مسلمان حضور نے فرمایا بتائیں کیا بڑی تفصیل سے واقعہ کالول منل کا ہتہ تف جرلنا منل ہت جرل من ال نامل ارض امبو کہنے لگے حضور, حضور ہم اس طرح ایمان نہیں لے سکتے ہمارے ایمان لانے کے لیے شرط ہے ہمیں آپ ایسا موجہ دکھائیں کہ مکے کے اندر نہریں جاری مکے میں باغات لگ جائیں مکے میں پھول لہلا جائیں کھیتیاں لہا جائیں نہریں چالو ہو جائیں چشمے پانی کے جاری ہو جائیں اور اور پھر اس کے بعد جو اچھا بات تو کافی یہ کہنے لگے کہ ہاں ایسا کریں جی کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ جا کے اللہ میاں سے ہمارے نام لکھوا کے خط میں یا ایسا کریں کہ چلو اللہ کا فرشتہ اترے لیکن اترے ہمارے سامنے ایسے ہم دیکھ رہے ہوں جو آ رہا اور میں لکھا ہو کہ بھائی فلان ابن فلان میرے نبی بھائی مان لے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال ہے کہ اللہ تو قادر ہے اللہ اگر چاہیں تو کیا مشکل ہے وہاں تو انرو ہوئی راہ راہ سیم اینکل اللہ حکم فکون بس اللہ کا حکم دینے کی دے رہے ہو, ہو جائے گا اور ہو جائے تو شاید یہ مسلمان بھی ہو جائیں تو آپ کے دل میں خیال ہے اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بالکل جواب دے دیں کہ قل سبحان عربی ربی ن ربی ہلکن تو ہل کن تو اللہ بشر رسولہ اللہ فل میرے مجھے آپ ان کو بالکل کہہ دیں کہ میں بشر ہوں انسان ہوں اللہ کا رسول ہوں یہ چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا ایمان لانا مقصد ہی نہیں اگر انہوں نے ایمان لانا تھا تو چاند دو ٹکڑے دیکھ کے ایمان لے آتے اگر انہوں نے ایمان لانا تھا تو قرآن جیسا موجدہ گھر میں موجود ہے جس کا جواب ہی نہیں دے سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے پھر بھی ایمان نہیں لے اگر انہوں نے ایمان لانا تھا تو آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات جس میں پانی میں کثرت ہو گئی کھانے میں کثرت ہو گئی پتھر بولنے پڑ گئے اس وقت ایمان نہیں لے آئے تو اب یہ کہا ایمان لائیں گے حضور صلی اللہ ع عل نے فرایا کہ بالکل آپ یہ معاند ہیں اور معاند کا مانا اطمینان نہیں ہوتا معاند کا معنی ہوتا ہے اظہار اناد کہ چلو جی اگر پیغمبر نے یہ موجود دکھلا دیے تو ہم پھر بھی نہیں مانیں گے اور اگر نہ دکھلا ہے تو ہمیں موقع تو ملیں گے نا بات کرنے کا دیکھو جی ان نے ہمارا مطالبہ ہی نہیں مانا لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے بدنی بالکل جو صداقت سے بڑا ہوا جواب ہے آپ اصولی جواب دیں کہ کل صبح نربی ہلکن تو ہلکن تو اللہ بشر الرسولا. کہ میں تو ایک بشر ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں میرے ہاتھ میں تو وہ اس اس لیے یہاں بھی نس قتی نے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایک معمولی سا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کچھ بریلوی علماء جن کو اللہ نے ہدایت دی انہوں نے بھی مسئلہ بشریت پہ اتنا لکھا ہے کہ بشریت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافی کیونکہ بچیریت تو نصر قطعی ہے اللہ کا قرآن ہے اللہ کا قرآن جب ایک آیت میں نہیں بلکہ کئی آیت میں اچھا اسی طرح آپ دیکھیں ماشاء اللہ آبصورت یاسین پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہر مسلمان تقریبا پڑھتا یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ مردوں پہ پڑھتے ہیں زندوں کے لیے نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ آیت اتری شاید مردوں کے لیے وہ اللہ کے بندے قرآن زندوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے مردوں کے لیے نہیں بھیجا نہ مردہ پڑھے گا نہ مردہ عمل کرے گا نہ مردہ کو فائدہ ہوگا پڑھنا تو زندو نے ہے نا تو اللہ تبالغ و اللہ نے اس سورت مبالک میں فرمایا کہ جب ہم نے ایک پیغمبر بھیجا لوگوں نے بات نہ مانی دوسرا بھیجا پھر نہ مانی ہم نے پھر تیسرا پیغمبر فکالو کم سلون اللہ فرماتے ہم نے ان کی مدد کی تیسرا پیغمبر بھی بھیجا جب وہاں گئے انہوں نے کہا کہ لوگوں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے قاسم ہیں ہماری بات سنو کالو مان تمہ بشر مثلا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو بشر آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں آپ کو ہم رسول کیسے مان لیں تو جیسے سب سے پہلے بشریت میں انکار کرنے والا ابلیس ہے یہاں بھی بشریت کا انکار کرنے والے کون ہیں کافر انہوں نے کہا جی ہم یہ تو مانتے ہیں کہ آپ بشر ہیں انسان ہیں لیکن ہم یہ کیسے مان رہے ہیں کہ آپ رسول بھی ہیں تو کفار کا در یہ عقیدہ تھا کہ نبت و بشریت جو ہے اس میں تفاوت ہے یعنی نبی جو ہے تو بشر نہیں ہوگا اور اگر بشر ہے تو نبی نہیں ہوگا ان کے نزدیک کے بعد جو ہے یعنی دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ بشر بھی ہو اور نبی بھی ہو یہ جمن اچھا دوسری جگہ اللہ نے پھر قرآن میں جواب دیا کہ بدبختوں تم جو کہتے ہو کہ نوری نبی آئے کلو کا نملا علیہ امل کا رسولہ اللہ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے رہتے فرشتوں کی ہدایت مقصود ہوتی تو ہم ان کے لیے رسول بھی فرشتہ بھیجتے لیکن جب دنیا میں انسانوں کو میں نے آباد کیا دنیا میں میں نے خلافت کا تاج جو ہے آدم کے سر پہ رکھا ہے پھر آدم کی اولاد کے سر پہ رکھا ہے تو اب اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیں تو اس کی دو صورتیں ہوں گی نا جی کہ کیا فرشتہ اپنی شکل میں آئے اگر اپنی شکل میں آئے تو آپ تو ویسے بے ہوش ہو جائیں گے تو دین کیسے سمجھیں گے فرشتہ اپنی شکل میں آئے اور ایک چیخ مارتے تو پوری قوم یاد گئی پوری قومیں ہو گئی اور پھر یہ ہے کہ جو ہے, جو ہے جیسے ہمارے یہاں مسلم شروع ہوتی ہے نا جی کہ جو آدمی جس کا من حرامی ہو تو پھر ہجتا بہت ہوتی ہے یعنی پھر اعتراض بڑھے اثر آپ کا دل نہ کرتا ہو نا کام کرنے کو تو پھر اعتراض پھر جواب تو پڑے پھر تو جواب پڑے جناب آپ کو یار آپ صبح اپنے کام پہ کما رہے یار اس وقت مجھے ایک سو چار کا بخار تھا تو جواب تو بڑے ہیں نا دنیا میں اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ فرشتہ اپنی شکل میں آئے تو تم دیکھ نہیں سکتے اچھا جی وہ کھانے سے پاک وہ کہ روزہ رکھو تو لوگ کہتے جناب آپ کو تو بھوکھ لگتی نا اسی لیے کہہ رہے ہیں نا روزہ رکھو آپ کو بھوک لگتی پھر پتہ لگتا کہ روزہ کیا ہوتا ہے وہ کہہ کہ کے جناب زنا نہیں کرنا ان کہا جی جناب آپ کو پتہ نہیں نا شہبت کا کیا مزہ ہے اسی لیے آپ تکلیف فرما رہے ہیں نا ہماری طرح آپ کے اندر بھی حیوانیت و شوانیت ہوتی اور آگے سے کوئی پری جو ہے کوکاف کی گزرتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے دامن کو بچاتے ہیں اللہ نے فرمایا نا یہ میری شان ہے کہ میں نے جب آبادی دنیا میں انسانوں کی ہے تو نبی اور رسول بھی انسان بنائے ہیں کہ وہ انسان ہو روزہ رکھ کے دکھلائے وہ انسان ہو عصمت کا پردہ اوڑھ کے دکھلائے وہ انسان ہو صداقت کا پرچار کرے وہ انسان ہو اور گناہوں سے بچتا ہو وہ انسان ہو میرے حکم پہ چلتا ہو تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کام نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرا نبی نہیں کر رہا اچھا دوسری بات یہ اللہ فروانے کہ چلو اگر ہم انسان کو بھیجیں لیکن بھیجیں انسان کے لباس میں فرشتہ ہے تو فرشتہ لیکن شکل انسان کی جیسے بی بی مریم کے پاس آیا فتح بشر سبیا انسان بشر کی شکل میں آ بی بی نے دور سے دیکھا ادھر ان کو گیا پھیرو ادھر میں اکیلے ادھر کیا ادھر کیا آ رہے ہو اور میں اللہ کی پناہ مانگ دی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو پاک بات ایک عورت کی طرح آ یہ کون کہہ رہی ہے بی بی مریم اور آج مریم کے پرستار کیا کر رہی ہیں مریم کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں شراب کا نام بھی مریم پہ رکھ دیا بلڈی میری اس سے بڑی کوئی قوم ہوگی جہاں بی, بی مریم کا تھا اور سال شراب تو اب جناب بی, بی تو نہیں پریشان سکی آخر کی <رَبِّك> بی کو کہنا پڑا وصول نے کہا بیوی گبراہ کیوں رہی ہو میں تو اللہ کا بھیجا ہوا منقاصد ہوں میں تو فرشتہ ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نبی بھیجتے بلائے کا میں اور لباس پہنتے وہ بشریت کا تو پھر تو آپ جھگڑے میں پڑ جاتے کہ پتہ نہیں جناب بشر ہے کہ پتہ نہیں نور ہے وہی جھگڑا تو جو اب کا رہے وہی تو پھر پکا ہو جاتا وہی جھگڑا جو تم آپ آب،, اب کر رہے ہو لباس سے لاس سے بشریت ہے لیکن اندر سے نور ہے تو وہاں بھی تو آپ یہی کہتے پھر فیصلہ کیا ہو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیونکہ انسانوں کی آبادی ہے انسانوں کی ہدایت ہے اس لیے اللہ نے ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا الناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ بشر ہیں سید البشر ہیں خیر البشر ہیں تمام بشریت کے سردار ہیں تمام انسانیت کے سرتاج ہیں تمام بلب آدم کے سردار ہیں اور قیامت میں لبا الحمدین کے ہاتھ میں ہوگا اور ابا آدم بھی ان کے نیچے ہوگا لیکن ہے بشر اگر یہ عقیدہ نہیں رکھو گے تو پھر محمد الرسول اللہ جو کلمے میں پڑھتے ہو گیا جب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ محمد رسول اللہ کون ہے تو کلمہ آگا پڑھے یہی تو افسوس ہوتا ہے نا ہمارے لوگ تو کہتے ہیں ہم تو شان میں حضور کی محبت اور اللہ کے بندے حضور کی محبت میں نا بات کرو لیکن آج اگر ہم ہندو کو دعوت دیں اسلام کی آج اگر ہم سکھ کو دعوت دیں اسلام کی خیر وہ دونوں پاگل ہیں ان کو تو چھوڑیں کسی